لے کے وطن تک مال سے لے کے جان تک اور باپ سے لے کے بیٹے تک دلیا کی وہ کون سی چیز ہے اور وہ کون سی محبت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے قربان نہ کی سب سے پہلے ان کا گھر ہے والد ایک پنڈت ہے معذب گھرانہ ہے اس کا معاشرے میں بڑا احترام ہے لوگوں کی نگاہوں میں بڑی عزت ہے گویا کے اس علاقے کا گدی لشمیر ہے بت بناتا ہے دکھ بیچتا ہے عزت کی نگاہ سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد یہ گدی میری ہے یہ عزت میری ہے یہ لوگوں کی تعلیم میرے لیے ہوگی یہ نظریں یہ لیازے یہ چڑھاوے مالک میں میں نے اس بدی پہ بیٹھنا ہے پھر پنڈت کے گھر میں ایک پنڈت زیادے کی تربیت اس ماحول میں جس ماحول میں وہ آنکھ کھول رہے بت रहे رہے بتوں کو پوجا جا رہا ہے بت بیچے جا رہے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے جاڑیاں ہو رہی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں میں نشو نوافا کو اس ماحول میں جوانوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ میرا مقدر ہے یہ میرا مقدر ہے لیکن اللہ نے جب نبوت عطا کرنے کے بعد اس معاشرے اور شرک و قر کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کا حکم دیا تو پہلے دن اپنے باپ کے سامنے باپ بیٹے کا رشتہ یہ ذرا زیر میں رکھیے پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ گھر باپ کا ہے یہ ابھی خود مختار نہیں ہے اس کے محتاج ہے پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر باپ نے گھر سے نکال دیا تو معاشرے میں ایک آدمی بھی ان کا حامی نہیں ہے اللہ کو جانتا بھی کوئی نہیں سب کچھ بٹو کے سپرد ہو رہا ہے سگڑے اس کے مجسمے پوجے جا رہے ہیں سورج چاند ستاروں کی تعلیم پر ہے, معاشرہ کھارا ہے،, مرسر کا ہے، باپ صرف بت پوجتا نہیں بت گھٹتا اور بناتا ہے اس کو بیچتا ہے ذرا اندازہ لگائیے اس ماحول کا اس معاشرے کا پھر اپنے ماحول کو دیکھیے جاحدین کے جماعت موجود مواہدین کی مسجدیں موجود مواحد کی لیکن اس کے باوجود کسی آدمی کو اپنے ماں باپ کے مدد سے اعلان بغاوت کرنا آسان ہے نہیں لگتا گھر چھوڑنا باپ کو چھوڑنا جبکہ معاشرے میں ہم مسلک لوگ موجود ہیں شرا پورا مخالف ہے برسر اقتدار سب کا مخالف ہے رشتے دار اللہ کو پہچانتے نہیں ہے بلکہ مناظرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کس کو تو رب کہتا ہے کس کی ربوبیت منوانا چاہتا ہے کس کی معبودیت منوانا چاہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سے الفاظ میں کہتے ہیں ربی ربی اللہ تو نہیں ساری مخالف ہے باپ نے گھر سے باہر نکال دیے بازو اس کے ٹوٹے ہوئے چھت اس کے سر پہ نہیں ہے دنیا داری کے حساب سے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ربی اللہ لیب میرا رب زندہ کرتا ہے میرا رب مارتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو زندگی جو موت دیتا ہے نمرود کہنے لگا یہ بھی کوئی چڑھنا تھا اس کو بلایا اور کہہ دیا تم آزاد ہو ایک بے گنا آدمی جس نے رہائی پانی تھی اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا اور حضرت ابراہیم سے کہتا ہے دیکھ موت اور زندگی میرے اختیار میں موت اور زندگی میرے اختیار میں اس نے پھانسی چڑھنا تھا میں نے آزاد کر دیا اس نے آزاد ہونا تھا میں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں اس کے سامنے موت کی حقیقت بیان کروں کہ ظالم موت اس کا نام نہیں ہے حیات اس کا نام نہیں ہے حیات نام ہے عدم سے وجود میں لانا نیپ سے ہست کر دینا ایک گندے پانی کے کچرے سے خوبصورت انسان بنا دینا کہتے? موت اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کو پھانسی کو چڑھا دیا جائے حضرت نے بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں تو کہتا ہے, رب وہ ہوتا ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے حضرت علیہ السلام نے دوسری دیتے ہوئے فرمایا ظالم میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے اگر رب ہے تو ایک دن مغرب کی طرف سے چڑھا کر دکھا. دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. وہ ہے جو کو مشرق کی طرف سے چڑھاتا ہے مغرب کی طرف جا کے غروب کر دیتا ہے تو بھی اگر رب ہے تو پھر مغرب کی طرف سے اس کو چڑھا کے دکھا پل کفل پتلا جواب ہو گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ایک جواب وہ دے سکتا تھا لیکن اس نے دیا نہیں جواب دے سکتا تھا کہ مشرق سے روزانہ سورج میں چڑھاتا ہوں تو اپنے رب کو کہہ کہ کے مغرب کی جانب سے یہ کہہ سکتا تھا. لیکن یہ بات اس نے کیوں نہیں کہی یہ بات اس نے اس لیے نہ کہی کہ وہ سورج کو اپنا دیوتا مانتا تھا سورج کو اپنا معبود مانتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہہ سکتے تھے واہ بھائی واہ تیرا حکم اپنے معبود پہ بھی چلتا ہے یہ دلیل اس میں پیش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت پورا معاشرہ مخالف ہے والد بت گر ہے والد بت فروش ہے والد بتوں کو پوجنے والا ہے بت بت کا لفظ بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں آج تک اس کائنات میں کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس میں بے جان پر پوجے ہو جو لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کے پجاری تھے گی ہم بزرگوں کے پجاری ہیں جی وہ بت پوجتے تھے گی ہم نبیوں ولیوں کو پوجتے جی وہ قرآن نے جن کی پوجا پاٹ سے منع کی ہے یا کہا ہے کہ وہ تمہاری پکارے سونے نہیں سکتے وہ بتوں کے بارے میں ہے جی ہم تو ہم اولیاء کو پکار کرتے ہیں زین میں رکھیے یہ بات آج تک اس دنیا میں کوئی مشے ایسا پیدا نہیں ہوا جو بے جان پتھروں کو پونجتا ہو اگر انہوں نے پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پونجتے پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پونجتے پتھر, پتھر, پتھر پوجنے ہوتے تو سنگے مرمر پونجتے پتھر پوجنے ہوتے تو قیمتی پتھر پونجتے انہوں نے پتھر نہیں پونجے بے جان بلکہ ایک پتھر اٹھا کے لائے اور اس پتھر کی ایک بنائی مورتی اس کی بنائی تصویر اس پتھر کی بنائی ایک شکل اس پتھر کی بنائی ایک سورت کس کی سورت ہے کس کی مورتی کس کی شکل بناتے تھے ایرے گہرے لکو خیروں کی شکل بناتے تھے پھر ان کو پوچھتے تھے اٹھائیے شاہ ولی اللہ دیلوی کی کتابیں انہوں نے تصویریں اور کی کی حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کی لاس مناف کی مناف کی نائلہ اور خبر کی جب نبی پاک تھا مکہ کر کے مکہ اور بیت اللہ کے اندر آئے تھے اور بیت اللہ میں پڑے ہوئے تین سو ساٹھ بتوں کو آپ نے جب توڑا تھا سب سے اوپر والی تصویر کس کی تھی بولیے حضرت حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کی لاش لدر کی یہ حضرت, حضرت اسماعیل کی, کی تصویر ہے جس بزرگ کی تصویر بنا دیا کرتے تھے اور اس کو کھڑا کر دیتے تھے پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس بزرگ کی روح کا اس مورتی کے ساتھ کیا ہے پاگل نہیں تھے جس بزرگ کی یہ مورتی ہم نے بنائی ہے اس بزرگ کی رو کا اس موتی کے ساتھ کیا ہے بولو جس طرح ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ بزرگ کی رو کا اس قبر کے ساتھ ان کا بھی یہ تھا کہ ہوں سنتی ہے عقیدہ ان کا بھی یہ تھا کہ ہوں دیکھتی ہے عقیدہ ان کا بھی یہ ہے کہ روح اندر موجود ہے لہذا بابا ہماری بات سنتا ہے روح اندر موجود ہے لہذا بابا ہمیں دیکھ رہا ہے ان کا بھی عقیدہ وہی ان کا بھی عقیدہ وہی فرق صرف اتنا ہے ان کے مت کھڑے ہوتے تھے ان کے مخت پڑے ہوتے اتنا فرق دونوں بتوں کے گزار وہ بھی کے پجاری تھے یہ بھی بتوں کے پجاری ہے. ان کے بت کھڑے تھے ان کے بت بڑے ہیں آپ کہیں گے جناب بڑا سخت فتوا لگا دیا میں نے کہ قبروں کو میں نے بت کہہ دیا میں نے نہیں کہا امام المدیا نے کہا سرور کائنات نے کہا خاتم النبی نے کہا لمبیا نے کہا اور کس کتاب میں آیا بخاری میں امام المبیا کا جب نبی پاک کی روح مبارک بھی سے نکلنے لگی ہے حضرت ہے آپ کا آخری وقت ہے اور نبی پاک فرماتے لا اللہ قبری وسنا لا جال قبری وسنا میرے اللہ میری قبر کو گفت نہ بنانا معلوم ہوتا ہے قبر بھی کبھی کبھی بہت بنتی ہے کبھی تو نبی پاک کہتے ہیں اللہ حدیث بخاری بہاری فرمان ہے پاک کا راویہ ہے آشا صدیق کا میں یہ روایت موجود مسلم میں موجود ترجی میں موجود حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے اور ہم موضوع روایتیں پیش کرنے کے عادی نہیں ہے کزاب راویوں کی روایتیں پیش کرنا ہمارا وطیرہ نہیں ہے روایت وہ پیش کریں گے جو سونے کی طرح لکھری ہوئی ہے بخاری حضرت آشا اس کی راضیاں نبی پاک کا پیمانے آخری نبی پاک کی زندگی کے لبحس ہے فرماتے اللہ قبری وسنا میرے اللہ میری قبر کے بخ نہ بنانا یا رسول اللہ قبر اور قبر آپ کی اور پھر بن جائے بک کبے کی بت نبی پاک نے فرمایا یو مد یو مد جس قبر کی پوجا پاٹھ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے کس نے کہا جس قبر کی پوجا پاٹ سب دے شروع ہو جائیں نظریں چڑھنے لگے نیازیں چڑھنے لگے ارس لگنے لگے لوگ وہاں تباہ کرنے لگے قیام کرنے لگے لوگ اسے چیننے لگے جالیوں سے چمٹنے لگے تو وہ قبر کیا ہے بت جس جس نے بھی بتوں کی پوجا کی در اصل وہ پوجا کس کی ہوتی تھی نیک ہو کی ہوتی تھی ان کے نام پر وہ بت بنایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا اور فرمایا کہ اب اپنے والد کو سمجھاؤ وہ انداز دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صفحہ نمبر ہے دو سو اٹھتر سفا نمبر دو سو اٹھتر نام ہے سورت مریم سورت کا نام ہے سورت مریم آیت نمبر ہے اکتالیس یہاں رقو ختم ہو رہا ہے اگلا رقو شروع ہو رہا ہے دو سو اٹھہتر سطح پر فر کتاب ابراہیم انہوں کان صدی کن نبیا قصہ سنا ابراہیم کا ذکر کر کتاب میں ابراہیم کا انحو کان صدی کن نبیا وہ میرا بڑا سچا نبی تھا بڑا راس باغ سچائی پہ ڈس جانے والا میرا پیغمبر تھا اس کا جب انہوں نے کہا لے ابھی اپنے باپ کے لیے یعنی باپ کو محافت کر رہے باپ کو واز ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یا آبا جی اے میرے ابا ماتا بے دو کیوں عبادت کرتا ہے تو کیوں پوجا پاٹھ کرتا ہے ماں ان کی تن کی پوجا پاٹھ کیوں کرتا ہے لا یشما جو تیری پکار کو سنتے نہیں ولا یگ اور تجھے دیکھتے بھی نہیں ولا یو نیان کا شیا اور تیرے ککھ کام آ سکتے بھی ان کی پوجا پاٹھ کیوں کرتا ہے توجہ غرب سمائیے پہلا دن میں والد کے سامنے کھڑے انداز مثبت رکھنا چاہیے تھا اللہ کا تعارف کروانا چاہیے تھا اللہ کی صفات کا ذکر کرنا چاہیے تھا اللہ کی عبادت کی دعوت دینی چاہیے تھی اللہ کی ملویت کی طرف بلانا چاہیے تھا انداز یہ ہونا چاہیے تھا بابا اللہ کی عبادت کر اللہ کی پکار کر اللہ کے سجدے کر اگر روزی دینے والا اللہ ہے تو نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی دے پیدا کرنے والا اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے رازق اللہ ہے تو حاجت روابی اللہ ہے پکارے سننے والا اللہ ہے عالم الغیب اللہ ہے انداز یہ ہونا چاہیے تھا لیکن انداز دیکھا ہے اللہ کے پاس پیغمبر کا اللہ کا بھی تعارف نہیں کروا رہے نام نہیں لیا عبادت کس کی کر یہ نہیں بیان کیا فرمانا یہ چاہتے ہیں یہ بعد میں دیکھیں گے عبادت کے لائق کون ہے یہ بعد میں دیکھیں گے سجدے کے لائق کون ہے یہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا مشکل خشاہ کون ہے اس کا ذکر بعد میں کروں گا رب کون ہے اس کا ذکر بعد میں کریں گے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے اس کا ذکر بھی بعد میں کریں گے بارشیں برسانے والا کون ہے اس کا ذکر بعد میں ہوگا کون ہے معبود کون ہے اللہ کا تذکرہ بعد میں کریں گے اس کی انوحیت کا ذکر بھی بعد میں کریں گے بابا پہلے یہ بتا جن کی پوجا پاٹھ تو کرتا ہے دل کے نام کی نظروں میں آج تو دیتا ہے جن کو کرنیا بھرنیاں والا تو سمجھتا ہے جن کے متعلق تو کہتا ہے یہ کھوٹی قسمت کھڑی کر دیتے ہیں دل کے متعلق تو کہتا ہے یہ شفائیں دیتے ہیں یہ اولاد دیتے ہیں یہ مقدمے سے بری کر دیتے ہیں بابا پہلے یہ بتا پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے لا یسما اب ایک بار سوال آپ سے کر سکتا ہوں میں انداز مثبت ہے کہ منفی مثبت انداز کیا ہوتا کہ کس کی بات کرتے لیکن اس کی بات نہیں کی نفی کی پہلے زرب لگائی اپنے باپ کے مابودوں پر باپ کے مابودوں پر زرب لگائی ان کی پوجا پاٹ کرتا پھرتا ہے جو تیری پکارے سن نہیں سکتے معلوم ہوتا ہے یہ ہے رنگ توحید کا یہ تو عید نہیں ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازک ہے اللہ سب کچھ کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے اللہ مقدمے سے رہائی دیتا ہے اللہ شفا دیتا ہے یہ توحید کا رنگ اصلی رنگ نہیں ہے اس توحید کا تو اب اجال بھی اٹھائیے پرانے پات کریے یونس پڑھیے سورت الکبوت پڑھیے ابو جال مانتا تھا اللہ سب کچھ کرتا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ مشکل خوش آئے یہ رنگ توحید کا نہیں ہے توحید کا رنگ ہے ہی منفی اس کہنے کا نام توحید ہے کہ غائبانہ تیری پکارے سننے والا اللہ ہے جن کو پکارتا پھرتا ہے وہ تیری پکارے سن اس کا نام توحیب پڑھی ہو کلمہ کیوں کہتے ہیں کہ مثبت رنگ ہونا چاہیے توحید عید نام ہی منفی رنگ کا ہے ساری زندگی کہتے رہو اللہ سے مدد مانگو اللہ مدد کرنے والا ہے اللہ بچے دینے والا ساری زندگی کہتے رہو کسی کو کوئی تکلیف نہیں سب راضی ہے لیکن جس دن تم کہو گے مدد کرنے والا صرف اللہ ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے پھر کہیں چھو حدرت علی کا دشمن ہے پھر رنگ آئے گا توحید کا اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جمعیت شاہ کی توحید وسنہ نے اس کے علماء نے اس ملک میں یہ رنگ اختیار کر کے دکھا بیان کیا اس رنگ میں انہوں نے اللہ کی توحید لا کوئی نہیں الہ الہ, الہ کوئی نہیں نفی رنگ نفی کا لا اللہ کوئی لا نہیں جب یہ ثابت ہو گیا کہ زمینوں آسمان میں نوریوں ناریوں ہاتھیوں میں ارشیوں فرچیوں میں معبود کوئی نہیں مسجود حقیقی کوئی نہیں مقصود حقیقی کوئی نہیں مشکل پشاک کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں نظر و لحاظ کے لائق کوئی نہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں مقدمے سے رہائی دینے والا کوئی نہیں غائبانہ بانا پتارے سننے والا کوئی نہیں جب یہ ثابت ہو گیا اب اس میں آیا ان اللہ ان لا الا ہے تو صرف کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منشی رنگ کیا نیل کا بدو مالا یسمو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکارے سن نہیں سکتے تیرے حالات کو دیکھ نہیں سکتے بلا یونیکشیا اور تیرے ککھ کام آ بھی آگے سنو یا میرے ابا کد جانی منل میرے پاس وہ علم آگے ہے معلوم یا وہ علم تیرے پاس نہیں آیا مجھے نبوت ملی ہے وہ پروئی اترتی ہے میرے پاس وہ علم آیا ہے بس تیری پیروی کر میں نے تیرے پیچھے نہیں چلنا تم نے میرے پیچھے چلنا ہے میں دکھا دوں گا تجھ کو سویہ راستہ سیدھا میرے پیچھے میں تجھے سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ نے یہ سب کچھ برباد کر لیا میرے ماں کے متعلق کہتا ہے وہ کخ نہیں سنتے کخ نہیں کر سکتے دیکھتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے سن کر آخرا اولاد ہے اگلا جملہ سنو یا آپاتی اے میرے باپ لا بدھ الشیطان شیطان کی پوجا پاٹھ نہ کر تو ہے شیطان کو حضرت رحیم علیہ السلام کا باپ جو تھا یہ ابلیس کی عبادت کرتا تھا آج تک کوئی دنیا میں جس نے ابلیس کو پکارا ہو ابلیس کے سجدے کی ہو ابلیس کی پوجا پاٹ کی ہو کوئی ایسا بندہ مشرقہ ہے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جن کو پوچھتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے جن کو پوچھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے جن کو پوچھتا ہے ان کے ساتھ عشق کرتا ہے جن کو پوچھتا ہے ان پہ مر لکھتا ہے اور حضرت ابراہیم ان کو کیا کہہ رہے ہیں شیانحمان یا. بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا نا حرمان ہے. ہمیشہ غلط رستے پہ لے جاتا ہے بابا, تو شیطان کی پوجا پاک نہ کر میرے پیچھے یا. یا اے میرے باپ ان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پہنچ نہ جائے تج کو من الرحمان میں ڈر رہا ہوں بابا کہیں تجھے رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے فتقون علی تو ہو جائے شیطان کا دوست تو شیطان کا دوست بننے کی کوشش نہ کر میری بات سن میرے پیچھے آ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کیا کالا بات کہنے لگا بول کیا راج کرنے والا ہے تم انتی میرے معبودوں سے تم اراد کرنے والا ہے میرے محبودوں سے اے ابراہیم لم تنت ہے اگر باز نہ آیا لارجو جو کا میں تجھے سنسار کر دوں گا بارش برساتوں گا تجربے پتھر مار مار کے مار دوں گا ملیا نکل جاؤ دور ہو جاؤ مجھ سے ملیان ایک عرصہ دراز تک تم جیسے بیٹے مجھے نہیں چاہیے اپنی شکل مجھ سے دور کر لے نکل جاؤ میرے گھر سے دھمکی دے رہا نکلو میرے گھر سے تجھ جیسا بیٹا سلام کہتے ہیں چل بابا سلام میری طرف سے, تو تو سے پجاری ہے چلو مجھے ہی تھوڑا سا لگا تبدیل کر لینا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بڑھ جائے تو گوٹ دینے بندہ مردا ہوگا تو ہو. زہر ضرور دینی سفر نمبر ہے دو سو کا نام ہے سورت امبیا ستراں پارا ہے جی سترواں پارہ صفحہ نمبر 295 سو نمبر ہے جی اکیاون یہاں بھی رکوع پچھلا ختم ہو رہا ہے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے لقد ابراہیم رشدہ کناد تحقیق ہم نے دی تھی ابراہیم کو سمجھ دانائی حکمت ہم نے دی تھی سمجھ مل قبلوں پہلے ملکبلوں ملکبل تو ریت کے اترنے سے پہلے تو ریت نہیں اتری ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو دین کی سمجھ دی تھی یا ملکوں سے مراد ہے بچپن چھوٹی عمر میں پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو بانائی حکمت دین کی سمجھ ادا کر دی تھی بکنا بھی عالمین اور ہم حضرت ابراہیم کے حالات کو جاننے والے ہیں اچھی طرح جانتے تھے اس کے حالات کو کہا اپنے باپ کو ہی اور اپنی ما ماہ تماثیل یہ مورتیاں کیا ہیں اب بھی رنگ منفی ہے اللہ کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں بلکہ ان کے معبودوں پہ ضرب لگ رہی ہے یہ مورتیاں کیا ہیں ماہاوے تماسی یہ مورتیاں کیا ہیں اللہ کی ان جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو سر جھکا کے سارا سارا دن جن کے سامنے آئی جی کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہو ان سے ہائتے مانگتے ہو ہائیتے طلب کرتے ہو ماہی یہ مورتیاں کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے کالو کے لوگ کہنے لگے وجدنا آبان ابراہیم ہمیں یہ پتا نہیں ان کی حقیقت کیا ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہم پکارتے ہیں تو سنتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں یا نہیں کیا ان کی حقیقت ہے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں دلیل ہمارے پاس صرف ایک ہے وجدنا آبانا ہم نے پایا اپنے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو لہا آبدین ان کی عبادت کرنے والے ہمارے باپ دادے ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے لہذا ہم ان کی पूजा پاٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے باپ دادے کا مذہب ہے یہ ہمارے کا مذہب. کون باپ دادا جو مر چکے ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ ان کا مذہب ہے ان کی ریت ہے ان کا طریقہ ہے ان کی سنت ہے ان کا دستور ہے ہم ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں حضرت الرحیم علیہ السلام کو جواب میں کہنا چاہیے تھا اور چھوڑو باپ دادا اللہ کے پاس پہنچ گئے اللہ جانے اور وہ جانے ان کا معاملہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے. تم اپنی قبر میں جانا ہے تم نے تم میرے ساتھ بات کرو میں تمہیں سمجھاتا ہوں لیکن جب انہوں نے باپ دادے کا نام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم ام و آباؤ تحقیق لقد پکی بات ہے کم تم ان تم بھی و آباؤ اور تمہارے باپ دادا بھی فی زلال المبین بھی پکے گمراہ بڑا فتوا لگانا مشکل تھا توبہ توبہ اس معاشرے میں فتوا لگانا جہاں تنہا ہے ہے آدمی اس کے ساتھ ایک آدمی بھی آمین کہنے والا نہیں ہے وہاں یہ فتوا لگانا کہ تم بھی پکے گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی پکے گمراہ کالو قوم کے لوگ کہنے لگے تنا دلح ابراہیم یا تم ہمارے پاس حق بات لائے ہم لال یا ہنسی مخول کر رہے ہو یہ باپ داغے کو اتنا بڑا فتوا ہنسی مخول ہو رہا ہے دل لگی کر رہے ہو یا واقعی کوئی حق بات لے کے آئے ہو کالا حضرت ابراہیم اسلام نے فرمایا بل رب کم رب گو سماوا تالیا ان کے محبوبوں پہ ضرب لگی اب تعارف شروع ہوا ربو کو یہ مورتیاں نہیں ہے یہ جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو یہ مربی نہیں ہے رب ہے آسمانوں کا اللہ خطرہ جس نے و آسمان کو پیدا کیا رب وہ ہے وہ شاہدین ہو اور میں اللہ کی توحید پر گواہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وادانی کی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی لوہی کی کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معمول ہو نہیں وقت تمہارا یہ نہیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں ایک حقیقت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں وقت اللہ ہو اور اللہ کی قسم یا تو یہ دل میں کہا یا اتنی آواز سے کہا کہ چند لوگوں نے یہ جملہ سن لیا اللہ ہے اللہ کی قسم لاکی بننا اسلامک میں بندوبست کر لیتا ہوں تمہارے معبودوں کا لاکی بننا میں کوئی چال چلتا ہوں میں بندوبست کرتا ہوں تمہارے معبودوں کا باد آ تو الدیری بعد اس کے کہ تم پھرو گے پیس دے کر جب تم یہاں موجود نہیں ہوو گے تو میں تمہارے ان مابودوں کا جن کو تم حاجت تباہ بنائے پھرتے ہو ان کا میں بندوبست کرتا ہوں آگے چلیے جی میرے ساتھ پڑھتے جائیے پہ گئی حضرت کہلے کہ تو بھی ساتھ فرمایا میری طبیعت خراب ہے میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام نے غلط بیانی سے کام لیا تھا یوں ہی کہہ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں میں بیمار ہوں سکیم میں بیمار ہوں میں کہتا ہوں کہ نہیں حضرت توحید کے جس منصب پر توحید پرستی کے جس منصب پر حضرت الرم علیہ السلام کھڑے تھے خدا کی قسم آج بھی کوئی مخلص مواحد ہو جس کے دل میں توحید کا درد موجود ہو اس کے سامنے آج بھی قبروں پر سجدے کیے جائیں تو اس موقع آج بھی ایک بندے کی مسلمان کی طبیعت خراب ہوتی ہے شرک کو دیکھ کر تو حضرت الرحیم علیہ السلام یہ شرک سارا دیکھ رہے تھے اس وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تم جاؤ وہ چلے گئے تو وہ محمد خانے میں آئے حضرت الرحیم علیہ السلام قرآن کہتا ہے ایک اور جگہ پہ زربم دل نے ہاتھ سے زربے لگانی شروع کی کلہارا ان کے پاس موجود تھا کسی کا ہاتھ کاٹ دیا کسی کا پا کاٹ دیا کسی کا ناک کاٹ دیا کسی کا کان کاٹ دیا سارے مابودوں کا ستیا ناس کرنے کے بعد کلہارا جو تھا وہ بڑے مابود کے کندھے پہ رکھ دیا اسے کچھ نہیں تھا بالکل کچھ نہیں کہا بڑے کو چھوڑ دیا قرآن کہتے ہیں فجا الحمد کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہ مگر ان کا بڑا اسے کچھ بھی اس کے چندے پر رکھ دیا لا لالیے مابد خانے کا دروازہ کھولا دیکھ کے حیران ہو گئے خانہ کبال خانہ والے مشر ایک بڑا پاگل ہوتا ہے اب بھی کہہ رہے ہیں منفال یہ سب کچھ کون کر گیا ہمارے محبوبوں کے ساتھ محبود اچھے مشکل کشا اچھے ہیں جو اپنی ٹانگیں توڑواں بیٹھے کون کر گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ الظالمین وہ کوئی بڑا وحابی معلوم ہے. بڑا ہے بڑا ظلم کیا اس نے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کی کالو چنگ لوگ کہنے لگے سمے نہ پتنگ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو یج وہ ذکر کرتا رہتا ہے ان معبودوں کا اکثر کہتا رہتا ہے کہ یہ تمہاری پکارے نہیں سنتے یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے یہ سجدے کے لائق نہیں ہے یہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے اکثر ان کے خلاف وہ تقریر کرتا رہتا ہے جو اللہ ابراہیم اس کا نام ہے ابراہیم اس کا نام ہے آزر کا وہ بیٹا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف بڑی تکریریں کرتا رہتا ہے یہ اسی کا کام ہوگا ایک میدان میں پیش کرے حضرت ابراہیم آ گئے کام اکٹھی ہو گئی لوگ بکھر گئے جس بات مشتعل لوگ لوگوں کے ہمارے محبودوں کے ساتھ ہمارے مشکل خوشاؤں کے ساتھ یہ معاملہ کوئی کر کے چلا گیا بڑے مشتعل ہے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑی سب کے ساتھ اس محفل میں آئے کالو کہنے لگے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں سے ابراہیم یہ توڑ یہ ہمارے معبودوں کو توڑنا یہ آپ کی کارستانی ہے آپ نے کیا یہ سب کچھ کالا بڑے آرام سے نے فرمایا بل فالہ ہم, آگا, ہم ان ٹوٹے ہوئے معبودوں سے ہی پوچھ لو ان کالو یو اگر یہ بولتے ہیں یہ خود کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا ستیا ناج کون کر کے چلا گیا ہے یہ تمہیں خود کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کون کر کے چلا گیا ہے ہو سکتا ہے تم نے شرینی جو ہے نظر و نیاز کی چھوٹے محبودوں کے سامنے زیادہ رکھی ہو بڑے محبود کے سامنے تھوڑی رکھی ہو اس کو حصہ آ گیا ہو, اس نے ان سب کا سچ نماز کر دیا ہمارے حضرت صاحب نے میں نے کیا بل فالح الگ جملہ ہے کبیر واضح الگ گملہ بل فال وہ کیا پوچھ رہے تھے تو نے کی ہے اے ابراہیم یہ سب کچھ تو نے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں بل فالح کیا تو اسی ہے جس کا تم جکر کر رہے ہو بل ہوں کیا تو اسی میں ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو لیکن پریشانی کی زیادہ کون سی بات ہے کبھی لوگ بڑا ان کا یہ ہے فسالون ان سے پوچھو سوال کرو ان سے پوچھو ان سے ان کالو یا اگر یہ بولتے ہیں اگر ان میں بولنے کی طاقت اور شکت ہے ان سے پوچھو فرضا فرضا ہوں بس وہ لوٹے اپنے دلوں کی طرف یعنی انہوں نے نظریں جھکائیں سر جھکائے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا غور کیا فکر کیا کون کے لوگوں نے فکالو بس کہنے لگے انت میں ظالم اور واقعی تم ہی ظالم کیا مطلب جب اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو تو سارے سوچنے لگے سوچ ہی آئی کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو کہنے لگے لطب انت مزال مل تم ظالم ہو یار تم کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں یہ بول دیں سکتے پہلے تو یہ فکر کیا تھا. ایک دوسرے کو ظالم کہنے لگے سمن روکے سو والا رو پھر اپنے سروں کو جھکایا اور کہنے لگے لط علم کا ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے ماں ہاؤ لائے یم تو یہ بولتے تو نہیں اچھی طرح جانتا ہے یہ بول کے بتا نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے دل ہی انہوں نے کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بالا حکم ان کی جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے کچھ بلا یزرحکم اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے برا بدما مجمہ مشتحل مجمع لوگ اور ہجوم اور عوام ان کے معبودوں کا ستیا ناش کرنے والا ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اقرار کر چکے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں جواب نہیں دیتے ہیں تو حضرت تم پر بھی اور تمہارے تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی افلا اتنی بھی عقل نہیں كرتے ہو کہ جو بول نہیں سکتا وہ عبادت کے لائق ہے اتنی بھی اثر تم میں نہیں ہے چنانچہ کے مشورہ ہوا کالو ہر کو کہنے لگے اس کو جلا دو ونس رو آ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ون سو آل اپنے معبودوں کی کیا کرو مدد کرو تمہارے معبود کس کہیں بے ان کی مدد کرنی چاہیے اس کو جلا دو ان کم تم فائلی اگر تم کوئی سزا دینا چاہتے ہو ابراہیم کو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اس کو جلاو آگ میں زندہ جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو چنانچہ آگ جلائی گئی آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری فلیں گھر کی قربانی پہلے دی تھی باپ کی قربانی پہلے پیش کی تھی اب اپنی جان کی قربانی اللہ کے حدور اللہ کی محبت پر قربان کر رہے ہیں جس میل کو ڈال دیا گیا ہے سامنے آگ آسمانوں سے آسمان سے باتیں کر رہی ہے چند لموں کے بعد حضرت اس میں ڈالے جانے والے چنانچہ موقع پر جبرائیل فرشتوں کو لے کے اترتے ہیں بارش والا فرشتہ آندھی چلانے والا فرشتہ کہ بارش برسا کے آگ کو بجھا دیا جائے آندھی چلا کے انداروں کو اڑا کے دشمنوں کے گھروں تک پہنچا دیا جائے جبریلی رمین سید الملائکہ جو ہر پیغمبر کے پر عذاب لے کے اترتا رہا ہے وہ آ گئے ہیں این اس موقع پر جب یہ ٹیشے میں چند سکنٹوں کے بعد ان کو آگ کے حوالے کیے جانا ہے ذرا اس منظر کے جی ہلکا من حاجت ابراہیم فرمائیے ہم کیا کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم بڑے اطمینان کے ساتھ اس قسمے میں بیٹھ کے جواب دیتی ہیں جبریل حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ بڑا مضبوط ایمان ہے اللہ کے تغمبر کا کسی اور کے ساتھ مفسرین نے لکھا کہ جبریل امین نے یہ جملہ کہا جبریل امین کہتا ہے جس کے ساتھ آپ کی حاجت ہے اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو منتظر ہے آپ کی التجاؤں کا آپ کی درخواستوں کا آپ آج کی آجیوں کا ذرا کہیے نا اس کو التجا دیئے نا درخواست کی دیئے نا ذرا بولیے نا پکاریے نا ذرا گر گرائیے نا اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں فرشتوں کے سردار ہو کر بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگے ہو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے سی نے ایک دعا لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر پڑھتے ہیں حسبی اللہ اللہ و نیمال نیمال و اللہ جب جبریل نے کہا ہوگا یہ میرے ساتھ بارش برسانے والا فرشتہ ہے آپ کہیں تو بارش برسا کے اس کو راک بنا دے جب جبریل امین نے کہا ہوگا یہ میرے آگی چلانے والا خستا ہے اگر آپ کہیں تو آگے چلا کے ان بیٹھتے ہوئے کو اڑا کے دشمنوں کے دشمنوں گھروں پہ پھینک دیں جب جب آ گیا ہوگا سید الملائکہ آیا ہوگا اس نے کہا ہوگا میری کوئی ضرورت ہے میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں ابراہیم بولو میں آ ہوں اس کے جواب میں جب حضرت ابراہیم نے یہ جملہ کہا ہوگا اللہ کو کتنا پیارا لگا ہوگا جبریل میرے لیے تو کافی نہیں ہے ہسبی اللہ اللہ کافی ہے مجھ کو کافی ہے مجھ کو اللہ وہ نیم الکیل بہترین کار ساگ ہے نیم الولا بہترین مددگار ہے وہ نیم الصیر بہترین امداد کرنے والا ہے جبرین مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو اپنے رب کے پر نظریں ٹکا کے بیٹھا ہوں اور پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ عملہ انتا واحد الفا وانا واحد الفظ مولا تو آسمان پہ اکیلا معبود ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس دھرتی پر میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا اس پوری پر تیری عبادت کرنے والا میرے سوا اس وقت کوئی نہیں ہے ساری دنیا کفر سے ہٹ گئی ہے انت واحد فی الفر سما واہد فی لرزے تم آسمانوں میں اکیلا معبود ہے میں زمین پہ تیرا اکیلا عبادت کرنے والا ہوں جب پکارا میں کی التجا اپنے رب کے سامنے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تر لا ہم نے کہا یا نارو اے آگ کن بردن و سلامہ ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا سلامن پوری پوری اللہ ابراہیم کس پر ابراہیم پر مفسرین کیونکہ بہت سی باتیں نقطے نکالتے رہتے ہیں بعض مفسرین نے کہا اگر اللہ تعالی سلامن کا لفظ نہ کہتے نا آج اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو سردی لگنے لگتی اس لیے ساتھ فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ہو پوری پوری سلامتی کے ساتھ اور اگر اللہ تعالیٰ اللہ ابراہیم کا لفل نہ بولتے تو ساری دنیا میں جلنے والی آگے ٹھنڈی ہو جاتی لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہر آگ ٹھنڈی نہ ہوئے صرف وہ آگ ٹھنڈی ہو جس آگ میں میرا بیربر ہے کوئی اور قریب جائے جل کے راکھ بن جائے میرا پیغمبر اس کے اندر آئے تو آج ایئر کنڈیشن کمرہ بن گیا کہتے ہیں حضرت علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کے یادگار دن سکون دن پوری زندگی کے یادگار اور پر سکون اور مطمئن اور اطمینان والے دن کون سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی کے پرسکون اور مطمئن اور اتنی نام بخش وہ سات دن ہیں جو میں نے آگ کے اندر گزارے اس جیسے مطمئن اس جیسے پرسکون دن میں نے کبھی بھی نہیں کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی اپنے گھر کی قربانی دی اور اس کے بعد اپنے جان کی قربانی پیش کی اپنی جان اللہ کے حوالے کی آپ کے حوالے کی کس کی محبت پہ قربان کیے آپ نے وطن کی قربانی دی میں اکثر کہا کرتا ہوں ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا ہجرت بہت مشکل امر ہے وطن کو چھوڑنا ملک کو چھوڑنا اس گھر کو چھوڑنا جس گھر میں بندہ پیدا ہوا یہاں بچپن کی یادگاریں کاروبار ہے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا باوجود اس کے کہ جب ہرت کر کے بندہ دوسرے شہر میں جاتا ہے تو بندے کو پتا ہوتا ہے وہاں میرا کاروبار لگ جائے گا مجھے اکیلی پہ اٹھا لیا جائے گا مثلا افغانستان کے لوگ ہجرت کر کے آئے وستانیوں کو نظر آ رہا تھا پاکستان جا رہے ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں ہمیں باہیں وہ وا کر دیں گے ہمیں باہوں میں لے لیں گے یا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے ہندوستان کے ہمارے بھائی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تو ہندوستان کو چھوڑتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ بات ضرور تھی کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے وہاں کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی موجود ہیں ہمیں مکان بھی مل جائیں گے کھانے کی پریشانی ہمیں نہیں ہوگی اس سے اور پیچھے ماضی بعید میں چلے جائیں مکے سے مسلمان ہجرت کر کے کبھی حبشہ جا رہے ہیں کبھی مدینہ جا رہے ہیں لیکن ہجرت کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تھا مدینہ جائیں گے وہاں ہمارے بھائی موجود ہیں ہماری جماعت موجود ہے ہمارا جتھا موجود ہے حبشے میں چلے جائیں گے تو نجاشی بادشاہ موجود ہے جو مسلمانوں کو شاہی مہمان بنا کے رکھتا ہے ہر ہجرت کرنے والے کے سامنے ایک ملک ایک شہر اپنی جماعت اپنا جتھا سامنے نظر آتا ہے بندہ سے اپنا بطن چھوڑ دیتا ہے لیکن حضرت ابراہیم نے جب ہجرت کی اور قرآن, ان کی ہجرت کا ذکر کرتا ہے, قرآن کہتا ہے سامنے کوئی ملک نہیں سامنے کوئی شہر نہیں سامنے کوئی جتہ نہیں سامنے کوئی جماعت نہیں سامنے کوئی پارٹی نہیں اپنا ملک نکالا جا رہا ہے قوم نے نکال دیا باپ نے نکال دیا عراق, ان کا وطن ہے عراق پیدا عراق میں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے عراق کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں سرحد پار کرنا چاہتی ہیں تو کیا کہتے ہیں میں فلسطین جا رہا ہوں کیا کہتی ہیں میں مثر جا رہا ہوں کیا کہتی ہیں میں عرب جا رہا ہوں میں اردم کی طرف جا رہا ہوں نہیں قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑتے ہوئے کہا اناہد اللہ ربی اِن زاہب اللہ ربی میں کس کی طرف جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں صرف سیاحید میرا رب مجھے ضرور رستہ نام انہوں نے اسماعیل رکھ دیا نبے سال کی عمر میں بلحافے کی, کی اولاد ہو اکلوتا بیٹا ہو پنجابی کہنے لومیا کا پتا اکلوتا بیٹا ہے اور جناب بڑھاپے کی اولاد ہیں ابھی وہ دودھ پیتا ہے ابھی وہ دودھ پیتا ہے ابھی تو اس نے اپنے باپ سے باتیں بھی نہیں کی ہیں ابھی تو باپ نے محبت سے اس کو نگاہ پھڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے ابھی وہ دودھ پیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خلیل اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ ان دونوں کو ایک بیابان جنگل میں میرے بیت ال بیت المحرم یعنی بیت اللہ کے قریب جا کے چھوڑ کے چلے آؤ اور وادی بھی وہ جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی جہاں پانی بھی کوئی نہیں جہاں آبادی بھی کوئی نہیں ہے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے اس کو چھوڑ کے چلے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات ہی نہیں کی اپنے دودھ پیتے اکلوتے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا ایک مشکیزہ پانی کا تھوڑے سے اور ستو ان کو دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ آتے ہیں جب وہ نگاہوں سے کو ہو جاتی ہیں تو ایک دعا مانتے ہیں جس کو اللہ نے سورت ابراہیم میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں رب الگ مل ضروری بے واقعی مولا میں اپنی اولاد کو میں اپنے دودھ پیتے بچے کو مولا میں اپنی بیوی نازک کو ایک ایسی وادی میں غیر زی جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے جہاں سبزہ نہیں اٹھتا جہاں آبادی کوئی نہیں جہاں پرندے کوئی نہیں جہاں مکان کوئی نہیں جہاں کوئی مونے سے مولا میں چھوڑ کے چلا آیا ہوں تیرے حکم کو مانتے ہوئے اپنے جگر کا ٹکڑا توڑ کے میں وہاں چھوڑ کے چلا آیا ہوں یا اللہ ان کی روزی کا خیال کرنا میرا میرے بیٹے کے پانی کا خیال کرنا مولا میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے وہاں تو پانی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ذکر کیا کچھ بھی نہیں ذکر کیا حضرت کہتے ہیں مولا میں بیابان جنگل میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے چلا آیا ہوں ربنا نا لے میرے مولا تو میری اولاد کو توفیق دے دے کہ وہ نماز پڑھنے والے وہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں پھر بھی خیال آیا تو اولاد کے بارے میں دین کا خیال آیا اولاد کے بارے میں نماز کا خیال آیا چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے دودھ پیتے بیٹے کی قربانی محبت اللہ کے حکم پر قربان کر دی پھر جب یہی بیٹا جوانی کے قریب پہنچا اس کے گلے پہ چھری رکھ کر اس کے گلے پہ چھری رکھ کر آخری امتحان تھا بڑا زبردست امتحان تھا اس کے گلے پر چھری رکھ کر آخری امتحان میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انلی جائلو لو کلّہ امامہ امام جائلو جا لو امامہ میرے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا میں تجھے امتوں کا بنانے لگا ہوں میں مقدع آزمائش مطلب؟ کی امتحان کیا آپ سو میں سے سو نمبر لے کر بات ہو کے چلے گئے میں انعام کے طور پر آپ کو یہ نعمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے یا لو کلس میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا انتوں کا پیشوا بنا دوں گا سارے اندیا اب تیری اولاد میں سے آئیں گے یہ اللہ نے انعامات کی بھارت برسا دی اے لوگوں قربانی سنت ہے حضرت ابراہیم کی جو آپ دس گیارہ بارہ حج کو اللہ کے رستے میں جمع کریں گے تو مطلب قربانی سے یہ ہے کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے آپ کا یہ بننا چاہیے دل میں یہ بلبلا اور یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ مولا تو نے جانور کی قربانی مانگی میں نے جانور کی قربانی دے دی ہے مولا کل کلا اگر تو مجھ سے میری جان کی قربانی مانگے میری اولاد کی قربانی مانگے میرے ماں باپ کی قربانی مانگے میرے گھر بار کی قربانی مانگے میرے وطن کی قربانی مانگے میرے کاروبار کی قربانی مانگے میری سنعت کی قربانی مانگے میری فیکٹری کی قربانی مانگے میرے بازاروں کی قربانی مانگے مولا میں اس کے لیے یہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ نے اپنے جانور ذمہ کرنے وجہ تو حج ہی میں نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا کس کے لیے یہ دعا ماننی ہے یہ دعا ماننی ہے یہ عہد کرنا ہے یہ وعدہ کرنا ہے کہ مولا میں نے سب کچھ تیرے سے کر دیا ہے میرا سب کچھ تیرا ہے یا اللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری قربانیوں کا گوشت تمہاری قربانیوں کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا ہے بلا ہی جنال حکت وا ہند مجھ تک تو تمہارے دل کی پرہز کاری پہنچتی ہے دل کا تصویر پہنچتا ہے دل کا جذبہ دیکھنا ہے میں نے تمہارے قربانی کے جانور کو نہیں دیکھنا میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل کے اندر میرے لیے جگہ کی. میں کتنا بستا ہوں تیرے دل کے اندر اللہ اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق ادار کرتا ہوں بیٹھے ذرا تو شروع کر کے آج ان بیسوں کے اندر بیس ایسے ساتھی ہمارے جنہوں نے پہلا پرچا دیا ہے دوری پرچہ جنہوں نے دیا ان کو انعام ملیں گے جنہوں نے پچھلے دنوں پرچہ دیا تھا ان کے انعام انشاءاللہ عید کے بعد والے دنوں پر انشاءاللہ ہوں گے ایک دن تشریف رکھیں میری ایک اپیل ہے اور مجھے کہ آپ ہمارے بہت ساتھی ہیں دوست ہیں اور یقیناً سے کام نہیں لو حق بات کو ہم نے کبھی نہیں چھپایا جس بات کو ہم نے حق سمجھا ہے اسے ہم نے کہا چاہے ہمیں اس کے لیے جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا میں یہ عرض کروں گا کہ قربانی کے جانور کی جو کھالے یہ ایک مصرف ہے آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرنی کہیں نہ کہیں دینی دینی اگر آپ ہمارے مذاہب دوست تحیدی ساتھی مہربانی کریں اور وہ قربانی کے جانور کی جو کھالے وہ جامعہ جامعیا جو توحید و سنت کا مرکز ہے بس کو قربانی کرنا بہت اچھی بات ہے فضیلت کی بات ہے لیکن کسی وجہ سے کسائی نہیں ملتا خود فارغ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اگر گیارہ کو کر لیتا یا بارہ کو کر لیتا سلام میں تو کچھ کمی ہو جائے گی لیکن قربانی کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جی میرے عزیز اور دوست مجھ سے کہتا ہے کہ چوتھے دن کی قربانی کرنا سنت ہے کیا یہ عمل ہے پہلے تین دنوں میں پوری امر کا اتفاق ہے اگر چوتھے دن قربانی کی کوئی روایت آ بھی گئی ہے اور اللہ کے بندوں ان تین دنوں میں کر لو